سولہ As-salamu <laughs> alaykum khayya. ہاتھ مرنے کی بہت ہی برادر عبد سال صاحب پرانی بہنی شرط پور شریف کے اندر اج کا روحانی جلسہ اللہ <سؤال> و اس شرف اور دے مضلوم بائی جہید ہوئے اللہ تعالی اج جن جلسے کلمہ شریف کے متعلق جو غلط نظریہ بن چکیا ہے اصلاح عمل کی بنیاد عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد کلمہ شریف کلمہ شریف کے بارے جو سوچ غلط ہو سی سارا عقیدہ غلط ہو جانا ہے. عقیدہ غلط ہوئے تو پھر عمل جڑا ہے وہ سی ہوتا ہی ہے کلمہ شریف کے بارے اس میں عقیدہ گلط کی اٹھا فردان جس بندے کلمہ پڑھ لیا ہے جنتی جنت مڑ گیا عذابوں بغیر اس کو ازاب نہ گا جس سلمہ پڑھ لیا. سوچ دی. پھر خالی اتر تک نہیں کلوتے اگاں ڈپ گئے نی آدھے میاں کلمی پڑھن والے نو کافی نام سوچ نظریہ بنیا کھڑا سمجھتے ہو جڑا کلما پڑھ لیا بس بن گیا بخشیا گیا ہے. انہوں کوئی اراب نہیں ہونا یہ بھی منو کوئی ارج نہیں سا ایک کے قدم تستا کہ سڈا نظری آئیے کی بیٹھیا بے بی میاں دی وجہ نال اصا ان بخشے گئے بھائی گنا کر کے اصا بخشے جا گے کسے نیکی یا توبہ دی لوڑ نہیں گنا جی اور ساری بخش ہو یہ گے یہ میں ایویں سوچ جس قوم چی پیدا ہوئی ہے وہ قوم برائیاں کا پورا کوٹا بن کوئی برائی یہ جی نہیں ہوں اس قوم پائی نہ جائے جیڑی قوم دی سوچ اے بن جاوے کہ سب گنا بخش ہونی ہونی یہودی قوم نظریہ پیدا ہویا سی صاپے آ اللہ نبیا کی اولاد آ نبیا دی اولاد ہون دی وجہ نار ایس حد تک اللہ نسند آسان دودا خجا ہی نہیں جو بھی ساری بخش پک اسا حرام کھاویے حرام کریے سانو دودہ خالے پاس نہیں جانا سا بخش بخش یہ سوچ بنی اس سوچ نے انہوں نو کتنے تک بنایا انہیں ایک ایک تین ستر ستر نو شہید کر उस छोटी छोटिया बस्तियों दबी होते जो उन्हें समझे बड़ी बख्शिश हो गई सान अदाब नहीं होना असाल बरगुशी का बंदे बल्कि वो तो इस हद तक समझते सब आते सब भी जिम्मे पुत्र प्यो अगे वेर खलोदा ना پیو ڈر جانا وہ آتا پتر کی آکا اسے طرح وہ آتے سن اللہ تعالی دے جا ہاں گے ویر جب ویر گئے اللہ سانو کی آگے آخر انہیں آخنا چڈو یہ سوچ سی یہ پرانے مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ایڈا وڈا جرم کرایا اس سوچ نے انہوں تو نبیاں جیسے مقدس لوگل بن گئے اللہ تبارک وطالع کتاباں بدل چڈیا کٹ کے رب سونے کی گل اپنی طرف لا کے آدمی سن رب کی تو گل ایت اور دلری اخیر نہیں انہاں دے لانچی امن کی اخیر نہیں جرت کرنی اللہ تعالی نبیا قتل کر دینا تے آکھنا بخشے ہیں جڑا دین کی دی گل کرتا سی کوئی عالم انہوں نے روکتا سی ان مار چڑ دے سات مار دکا کئی پھر دے تھے اتنے بخشے ہیں اللہ تعالی دی کتاب بدلنی پھر آکنا تھا بخش یعنی انہوں ہر گل اپنے ہر پورے عمل اپنی بخش پکی پک رکھے سید الامبیاء پاک سرکار جو آئے تو لانتی کے ٹھلے سخت ہو گئے سن ساریا سفت شانہ نبی آخر زمان دیاں پڑھ کے بھی تو نبی نو نبی نیا الٹا جنگ لے لی مخالفت کیمت توڑی اللہ تعالی دی دشمنی اُنہ پی دشمنی رب نال پی گئی اللہ تعالی انہوں نے غزہ فرمایا قرآن جو. رحمان رب نے رب اللہ قائر محبوب آل اس زمانے دے اندر قیامت توڑی جن فتنے شر پیدا ہوں رہن گے یہود قوم کی پیداوار ہوماندہ یا ساؤ نہ فلر میں فساد آ یہودی فساد کرنے کے لیے زمین میں دوڑے پھرتے ہیں قرآن کے تین لفظوں سن دس روح زمین فساد جیتے بھی گا پواو والے کون ہو سکے किसी मौली हाथ नहीं होना हिटलर जरा हिटलर चूड़ा उस भी आख्या रूए जमीन जिथे फितोगोगे ना छोटे तो छोटे जो हाथ होना बच्चे تے سو سال پہلو دو لفر یہ گلجو ہے نا میں جلتی نہیں آخنا خوشامد کرنے آئے بیٹھا میں تین دسن آئے بیٹھا سچا کھرا تو بخش بیچے جی فلت بخشے گئے جی کوئی سنت میرے کو نہیں نہ میں اپنے بارے نہیں کہہ سکتا میں بخشا بارے دور مارا یہ صرف اور صرف اللہ تعالی نبی دشان فرما سکتے فلانا بخشیا فلانا بخشیا فلانا بخشیا ابو بکر جنتی ہے امر جنتی سو سہن جنتی دے سردار ہیں یہ نبی فرما سکتے ہیں نبی جہے ہوں نا اپنے انجام کا بھی پتا ہوں اور ہر امتی انجام کا بھی پتا ہوں سنتنا اپنا پتا ہے صرف دعا ہی دے سکنے بھی دعا دے سکنا میں الا تعالی مینو بھی بخش میں مینو ایمانت موت بھی باقی اس تو علاوہ میرے کو کوئی سنگ نہیں اس واسطے تصا پوری خوشامت میرے تو توقع نہ کریا میں ہاں بالکل خوشامت خوشامد علیزم گر دیکھ کے رنگ دنیا تھی یہ سراپا شیتان بن گئے جرم کا نشان بن گئے فساد کا منگ اللہ دی لانت دے کامل مستحک بن گئے ہر تھان رب کا غلب ان برستا رہنا سلت مستنت اندر مقدر بن گئی کیوں ایک نظریہ سورا چ رب اگے دلیر ہوا رب کیا آخر ہے محبوب اللہ, او اللہ, دے اللہ دے پتران او پتر اس واسطے نہیں سڑ کجر بھائی وہ سمجھتے تھے اللہ واقعی رب سن جمیا انہاں کجر پتا سی اللہ تعالی جمن چمان جمع تو پاک پر او کیوں سن اپنے آپ کے پر اس واسطے آتے سن بھائی جی پر پیو اگر خلا پیو پیار کی وجہ چڑ دے اسی طرح اتنا بھی رب اگر جا گے رب بھی سن چڈ جائے گا پڑے گا کوئی نہ یہ سوچ یہ دی بنی تو جرم کا نشان بن گیا روئے زمین دے ای سوچ بنی عیسائی ان کیسطرح بنی انہیں آخیا وہ جہاں حضرت عیسا والے سلام سولیچے نے قیدی مطابق متاب نہیں مطابق جیتے آپ سرکار آسمان اٹھائے گئے لیکن عیسائی کے مدع حیسا لے اسلام سولی گئے ٹکیچن سارے عیسائی کا کفارا ہو گیا لہذا سارے عیسائی بخشے گئے جنتی نے ایک آدر کیسی عجیب گل ہے سولی تے کوئی ٹنگی ٹنکیچے بخشی کا کوئی پیا جی فرض کرو آپ تلا مل رہا لو دی گل ہندی نہیں کیسی عجیب گل ہے بھائی سولی تے ٹنگی تو ٹنکا ہو بخشی ہو پائے اجن بھی گنا آ گئے جہدیاں وہ اپنی کتاب انجیل بدلی خل سڈے نبی پاک لڑن سے آ گئے ستر ستر نبیا نس واسطے ہی مار سکے کہ انہوں کے دور عیسائی کے دور چ نبی ہے کون لڑکی سوائے حرتی سر اس بعد سڈ نبی پاک آ گئے. سڈے نے بھی پاک ویر پا لیا دشمنی پا لی قرآن کے دشمن بن گئے ساب نال جنگا کیتیا سلیبی جنگا مشہور نے سلاحتی نے یوبی ننگا کی سلسلہ چلتا آیا ماں بنا تک آج انگریز پایا جائے قرآن نو ٹوٹے مارتے چپ چالیاں فٹتے سید لبیا نو گالا کٹنگ گیا بیچتی قرآن جتی لیا لکھتے نے کپڑے لکھتے لکھ ویر کیوں؟ دے پتر پرین جو کھڑے یا حضرت سا سن بخشوا گئے اُن بخشے پایا جہ سوچ آئیے پھر تے ہال تک میری کھڑے یا مت توڑی ہوں ایانت پہ رہی ادھر آ گئے نہیں اسی طرح جس جس قوم چسا وکھو گے نا پکا بخشے پک ہونے والا وہ قوم تہن بدھی کا نشان نظر آئے گی کوئی بنتی نظر نہیں آ رہی پیا ش آ جاؤ شیا سمجھتے نے جہاں حسین باغ فجلہ کیتا نا کربلا وہ ساڈی طرف حسیند بخشوا چڈیا سان نوازی ہوئی تھجتا ایک حسین والا تا کر کے وہ سجدے تو اج نسے نے جی وہ جب آدھے نے اپنا ایمان بگاڑا جنوام بارگاہ آنڈ نے وہ باغ کھلوتے کیوں آ کے بس جی سجد امام کی بارگاہ بھی امام جی خدا کا کیوں گھر جی کوئی مسیت ویکو گے نہ صرف بنا لے باقی نمازی نماز پڑھن بھی صحیح نشے ڈنگ پیمنٹ رکی پتا میں سبحان اللہ پیانا یا کھ لو ایمان پورے دنیا اندر برائی ایک نمبر ٹولا کے نظری جو بنے وہی ہوں ایک نمبر نے برائی دن کے کنجر محلے بہن والے نو سارے عزت فروشی کا کم دندا آم ہر پاس ترائی اگے دسنگ ٹھیکار کیوں لو سائی नहीं है, नहीं हो। कि इबादत भी रन्ना इथो तक कपड़े बाल खोले पीनिया तक कपड़े चुपके सरेआम सड़क लगे पड़िया नंगा सिर करना लानत औरत नंगे वादू करना लानत चेहरा खोलना गुनाह थले لتان کرنیا گنا لیکن تو آدھے اصا حسین نظرانہ پر پیش کرنے آئے عبادت پہ کرنے آئے اور سواب سمجھتے ہیں الٹا یعنی ایڈی ویغیرتی سواب اجن تو بعد اگلا ترجہ اس اپریل ویک एना की समझ आख्या बाबा बली साडे असा वलिया नबी साढ़े असा नबिया क्योंकि देख जो दिखती बैठे देख यारवी पाकू देख देती दाता हजमेरी साल तू बाद हाले नहीं बख्शी चंग इन्हें है कि नहीं बई कोई समझी खलाई मैं दाता अजमेरी साल तू बाद तो आ गए बिल्कुल खतरा पानी साल पूरा पानी मिलावगा जदों देना रब नी मिलावगा जदों देना दाता बस हाँ शरीफ नहीं छाज छोजा छे हर फर्द छदे माजिम छे लेकिन यारवी नहीं छोली बुला लवेन किसी नौली आखन गहब اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے ختم نہیں جان د سال نماز نہ پڑی یہاں پیو دیا تی روپیہ دکھنا دا بنایا تی نواں کل ساتا چالیسواں چڈن گے چ बिरादरी करती फिर कटड़ू हो गया जी बन गया बेईमान भाभी हो गया जी اگلا فٹوا کی لاؤ گے مکھی چوسے چیا پیو ختم نہیں چلتا ایمان مان دسو سنگیو ہزار فرد رب دے پوری برادری پیتی پھرتی ہوں انہوں نے کدی آخیا کسی پابی ہو گیا بولو بولو پر कोई आता है यह बेईमान हो गया ए मतलब यह निकलिया के कुल साते इना नजदीक अला रसूल के हर फर्द नर फर्द छा मगर कुल بابے فرید دربار سے جاؤ میل کتار اس میل لگی کھڑی سوٹے کھان گے قطار نہیں تروڑی کوئی سوٹا مارے گا آخر ہر فرید مار فرید ریت بوہے جائیے جنت تے لبنی جی رب کے بوہے آئیے دوزخ لبنی کدی لڑتا ویکیا جی مسجد ایک آخ پڑا وہ پہلو میں نماز پڑھ لین گے دو جا آخے نہیں پہلو میں پڑھنا لینا کسی ویکیا یہ سمجھی خلے اس طرح یہ اثر چا خیر دتی یارویں دتا دے گئے بابا فرید ولی ساڈے بن گئے انسان بن گئے ولیاں دے تے سڈے ولیاں دے رب سانو کی آخر ہل بھی نہیں بخشے گا قوم اے بھی برائی دا نشان بن گیا وہ میرے ربا کوئی برائی نہیں ہونی پائی کفر تک پایا جاندہ ہے کفر یعنی چھوٹی برائی تو لے کے دے تک. اس قوم پایا جاندہ ہے کر رہے ہیں بلکہ اس حد تک بےمان بن گئے نے کہ تھڈو آتے نے میاں کافر نو بھی کافر نہ آخوان دسو کافر نو کافر آخن جیڑے نہیں دے کافر دے خلاف کچھ کرن کی دی اجازت دین گے فرم پائی میری گل کے میں جناب دے خیر کر رہا تاریف ہو رہی ریلویا دی تاریف ہو رہی اس واسطے خوش ہو کے سنو مطلب تبجو نا میں تعلق پہلو آخیا میں خوشہ مت अच्छ ये मौलविया अंग्रेज चंगे ने मैं अंग्रेज चंगे ने मैं क्यों आसाने तु, सुई भी नहीं बनाई उन्हें सारा कुछ बना छा जी ये भी गल का मैख्या मौलवी सूई बना क्यों आंधा क्यों मैं मौलवी गुपाड़ी चादर जिन्हें पड़ी हो सू बनाओ हूं तुसा में आखिया दो गिट्ठ सीते चार गिट्ठ पड़ सीते ही रवो गे पुत्र फिर सू पड़ा चढ़ा है पहलो अखा कद न गला दें مسلا اج اینک خوش یہ نہیں پہنتا بھی آخ تو رہی کوئی نہیں یار مینو دسو تو شروع ہو کے بلکہ الحمد مناس خالق تالا جگہ جگہ تے یہود دی انتہا جی برائی بیان کرتا ہے لیکن واحد کتی قوم اسا بن گیا تک نہیں کرتے دے خلاف بولنا بھی جڑا بولے دے گل پہ پڑھانے سب تو چنگے اکڑے ہے ہی اگریز نے ہے ہی اچے لوگ نے عظیم انسان ہی وہی نے جیڑی قوم اس حد تک زمانے دے کے کمینیا بریا تافر کی تعریف کرے نا سمجھ لائے حقیقت جس قوم کے رگ رگ چ برائی رچ گئی ہے جدو رچیے کافر تاریف جنس سیاح آدمی جنٹس باز باز اٹھتے ہیں اڈتے ہیں دا بندہ اگے چنگا لگتا ہے وے وے ربانی تے تاریف کافر کمینے دی کسی محمد ربیارہ دکھ رہے ہیں جائی کوئی سبحال اللہ. بولو چسبحال ہوا آخر جی انگریزا سپیکر بنایا فون بنایا فلان تو تسی ان کے خلاف بولتے ہو او ادھر وہ چیز استعمال کرتے ہونا خلاف بولتے آم بوتھے تو لفا دردا کہ نہیں ہوئے قوم ہو گیرت کمی لچی قوم دی اخیر دی نشانی ہوئی میں سوال کرنا کیا یہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ جیڑا چار چیز بنا دے وہ خلاف نہیں بولنا چاہیے او نا خلاف نہیں چلنا چاہتا میں پوچھنا یہ دسو رب بھی کوئی شاید بنا درائمان لال دسا جی کیوں بھائی اس دھرتی دے خدا تک بنیا ہے وے؟ تو ساکن دے بڑے جے خیرو براسی بنایا بنایا اگریز تیار یا رب سونے تیار ہے, ہے اچھا ہر شہ بنائی لوہا کی پیدا کیتا ہے ربڑ کی پیدا کی جو جو چیزاں شکل انگریز وٹاندا پیا ہے یہ سب چیزاں پیدا اے دسو بھی دنیا رب کے خلاف چل رہی ہے کہ نہیں بول رہی ہے کہ نہیں لاکھ لکھ لانت انگریز دو چیزاں دو لاٹو بنا کے سامنے چ رکھے ہوری تباہی آن بھی نیری بربادی او دا تے حق بنتا ہے دے خلاف بولو بھی نہ تے چلو بھی نہ تے جڑا بولن لگے تے دے ادھے نک جائیے دے خلاف جن نے ہر شہ بنائی دے خلاف چل دے بھی پے کیوں ہوئے تو تھانو رب دودہ خدنا تھے ہونے کرتل ہے اصنے منہ آپ نپے پائے چیزاں تبدیل کر کے انگریز جتی ادھے خلاف بولن بھی نہیں خلاف چلن بھی نہیں سا سی چلتا سیا دہشت گرد ماڑ بھی فسادی میری ہر شہ کھی گئی ہر شہ استعمال کی میں تین پڑھایا میرے خلاف دے بھی سو دے بھی سو ہر میری شریعت مخالف ہوں تی منہ کی گل چپیا تیرا حق بنتا تخ سڑے ماں ساڈا پیغام یہ ج لاڈ اگریز دے خلاف نہ ہو جس مالک نے ہر شفائی آئی اصلیں ہوئی آنے اگریز ہاں، لے کے مسلمان تک ہر انسان اسے لبا فرما بردار ہو بے، دے خلاف نہ ہو بے. سبحان اللہ وہ سجنا سڈے دل بدل گئے نیا دی غلام بن جائے وہ غیر دی تاریخ سن کے خوش ہے دشمن دی تاریخ سن کے خوش ہے اپنی برائی سن ہے دے خوش ہے اپنی تاریف ناراض ہو بے زمیر بن گئے ایک نمبر اپنے ملک دی ہر شہ نونے دو نمبر کا مطلب یہ نکلے جن بیٹھے بیٹے سارے دو نمبر جہاں گسا تو نہیں لگنا چاہیے کیونکہ تڈے پیر بھی دو نمبر مولی دو نمبر بادشاہ دو نمبر بھی دو نمبر،, سارے دو نمبر کیونکہ پاکستانی مت سگول یعنی کافر ایک نمبر اسا اللہ پوچھو کی کتی بیٹھے ہو آ ترقی के वे आखे, दो नंबर बंदर के सिर उगते सिंह उगते हैं की हों है? बस बने पलिया ओन एक नंबर बयान है जिन्हू रबो लाल अमीर जानवर तो भैड़ा جو نا خوب بدتریج وہی خوب ہوا تھا جو ناخوب بددریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمین بول سب لا ہے جو پیڑا چاہا بن گیا ہولی ہولی چنگا بن بیٹھے جنو قوم برا سمجھتی سی آ چا بے سمجھتی ہے اقبال آ کی گلامی زمیر ہی بدل جاندے سب بے زمیر جو بن گئے سڈا سید اکبر حسین الہ آبادی اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یادہ ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے مان نال دسو ایک بندہ ہوا چھپڑی بیٹھا ہوا لگے کپڑے لیکن ماں دے پیر چک دوسرا جہاز تے بیٹھا ہوا تو ماں سکی نا جناب کرے تزدیک ایک نمبر کہنا دو نمبر کہنا سچی بولو دل کی گل کرمبر کون ہوا ایک بند جھونپڑی چ بیٹھا ہے پیشاب کرتا ہے ستنجا کرتا ہے دوسرا جہاز بیٹھا ہے پیشاب کرتا ہے ستنجا نہیں کرتا ایک نمبر کہڑا ہے تے دو نمبر کیڑا. एक नंगा है, कोई तंत कपड़ा नहीं दूसरा सिर भी लुका है, फिर नजदीक, एक नंबर कि नहीं एक नंबर उ एक नंबर है ना साफ है साफ तो है ना कपड़िया तो भी साफ है ہے میں ایک ڈاکٹر عورت سی کپڑے لا کے سڑک تے اگی ہوا اس آخر کون یہ کہاں سے آ گئے کپڑے مجھے ہوا سڑک ملتان اوشا نہ چوک چی سر یعنی ترقی کے خیال چڑھ رہے ملتان شریف جنے ہویا ہے چلو وہ بھی تو سڈا ہی ہے نا باہر ہے ایمان نال دسو یار ایک بندہ حرام ہے سور کھا جا ہے جو سودا آتا ہے سب ڈوں سب روک کے دوسرا جا ہے وہ کھان ویل حلال وہد ہے آرام دے نہیں نہیں جان تزدیک ایک نمبر ہے دو نمبر کہڑا ہے मर्द मरदा करते हैं दूसरा होदतों शादी करते नंबर महकमा सारा उद्दे दूसरा एक नंबर कि आ जिन्ही शाय नंबर वो आपे एक नंबर سیانے آتے نے بھی جی شہ بن بنانی بنا تا ٹھیک بنے گی بنا منالا ٹھیک ہو سکو شہ نکر آدھے جی بنا ایک نمبر جنہ دی شہ دو نمبر ہے بنا سارے دو نمبر ہوں دسو سڈا دل کی بدل گیا کیوں یہ بدلے میاں صاحب رحمت اللہ تالا لے جنہیں ایک نمبر لوگ جنہیں ایک نمبر ہونے تو کوئی شک نہیں کرے گا کافر بھی آخر یار بندے تھے اس شرک پوری رحمت اللہ تالا لے سبق دسپتال سوکھا علاج بھی کردے سستا بھی ہوں پائیدار بھی ہوتا ہے جاؤ گے پیسہ بھی زیادہ لگے گا اور بیماری بھی نہ جاوے گی شرمیاں سا رحمت اللہ علیہ لوگ سہو ایمان دس ایک نمبر سی تاریف ایک نمبر اپنے پیا کہ نہیں ہوں ادا مطلب ہے دو نمبر آیا دو نمبر نیک نمبر سمجھی کلیا کی صرف وہی گل ساڈا نظریہ بدلیا بخشیا جنتی لوگ اس لانت نے سان ات تک پہنچایا ہے کہ آج دے نیتے ایک نمبر آن آن دے سبق پہ آنے آن علیہ وسلم نے فرمایا بحقی شاؤن سے میرے فرمایا ہوگیا لکھو دی اگ تو روشنی نہ لیا نے کی سنائیے حدیث مبارک شویب امان جلد نمبر ست سونے نے فرمایا او دی اگ تو روشنی نہ لیا جے ہن اس حدیث دا مطلب پوچھا گیا سجے حسن ہسن بسری کول جڑے حضرت مولا علی دلیفے سن مطلب ذرا تبج سبہ لئے گیا رجپال آئے سدیش کا مانا کہ فرمایا انگوٹھیاں انگوٹھی لکھن نہ لکھن دا جڑا ہے اس دا مطلب اے محمد انگوٹھی نہ لکھیا جے یعنی کیوں بے ادبی نبی باغ نہ روشنی حاصل کریا جے حضرت سی دسن مسری فرماندے نے اس فرمان رسول مطلب اے وے کافر کو مشورہ نہ لیا جے مانا کر کے خاجہ حسن بسری نے پرانے پاک بھی آیت تصدیق واسطے پیش کی تھی فرمایا رب سونا فرما دا یا منو لا تور من گم لا یا لو نم خبا لا ور سارا کافران قدی راجدھار نہ بنایا جے بربادی تباہی اچر نہیں چڈنگ اس آیت حضرت حسن بسری نے تصدیق پیش فرمایا فرمایا اللہ دے محبوب دا فرمان کا مطلب یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کدی کافران تو مشورہ نہ لیا بربادی چھوڑنے پر سجنا جہاں رب مشورہ نہ لیا سجنا استاد مشورے بھی دینا ہے استاد سارا کچھ کرتا ہے جس رب حبیب نے سان کافران کو مشورہ تو منع فرمایا ہے وہ کافران استاد منازت کے گا سمجھو لال بولو سبحان اللہ ہوں راز کی سجنا اے پیگلش بکلی ٹر پہ پہ مدرسے گاتو. مدرسے نیڑے کوئی نہ لگ جی. آج لگ دے تا مدرسے ماڈرن بنے نے یعنی وہی وہ انگریز مدرسے آیا تا ہوں مدرسے فریچنے شروع ہو گئے جنہیں چر مدرسے نبی پاک خالی نیڑے نہیں چاہتا کوئی کیوں ہے جی کسے دا پتر آ جائے تو سو سو لامے کھاوے برادری سو سو فونکا مارے بن گئی خوسرا بنے تے سارے خوش بندہ بنے تے سارے ناراض وجہ کی وجہ ہوئی قوم سمجھی بیٹھی اص بخشیا جو پڑھ لیا انہوں نے ملوڈیا ابو جہل ملوڈے لا اللہ پڑھ لیا جنت وڑ گیا انہیں آخیا لسان بڑے بیٹھے جو جنت بیٹھے تھے یا پرانی بیٹھے जे जन्नत बैठे जे तो मेहरबानी तेरा बहार आओ मैं कुछ सुना ना चाहता आ गया हो बार आ गए चलो शुक्र है खुदा देना मुरादा झूठ बोलिया तेरे अगे कट वट की पूरी नहीं सुना सुनावादीश पूरी سونے نبی سرور نے فرمایا من قال لا علاح اللہ مخل سن جلا سوایا رسول اللہ کارو ہار ملا ہوں نبی نے فرمایا جہا بندہ لا علاح مخلص ہو کے پڑھے گا او جنت پڑے گا جنت داخل ہو گئے اور سجنہ اور اگے پوچھا گیا دا پڑھ دے فرمایا وہ بند کلمہ حرام کما تو روکے جڑے کام رب سونے حرام کر چڑھا بندہ انہیں حرام کما تو بچے گا سمجھا جے اس نے مخلص ہو کے کلمہ پڑھیا وے ختم ختم پوری حدیث سنائی جانبی نا فٹ دے نا. فٹے کھڑے جانا شرط لگی ہو کے پڑے سونے تو پوچھیا گیا یار سنخل کام کلما روک کے گا کلمہ شریف پڑھ کے بچے گا منتقی پرہیزگار ہے جنت مر جانا بغیر اذاب تو اذاب عذاب رب سونا نہیں دے گا جس بندے اللہ درد تین شریعت پوری کینت تر جائے گا حدیث کر کے، اگلا سارا حصہ سجنا خالی کلمی پڑھنے بندہ جنت وا تل منافک من اللہ فرماندہ منافک جیڑے اس جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے ہمیشہ جنتی بڑھ جاتے منافق بھی پڑھتے پڑ پڑ ہیں تھلے میں جان گے پھر کیوں پہ جانے معلوم ہوا خالی پڑھن دی گل نہیں وہ جنت جان واستے کلمہ پڑھ کے ہوتا بھی نے پڑھتے آلما پڑھ کے کلم دے پیچھے چلتے وہ پرہیزگار لوگ نے عذاب پاون تو بغیر جنت جان گے تیسرے کلمہ دینے پر کلمے دے چل دے نہیں تو چلے نفس دے پیچھے چلے شیتانا جیڑا کلمہ پڑھ کے کلمی ترن والا ہی اپنے نفس شیطان دے دچھے نہیں چلتا بندہ جڑا نال کلمہ خلاف نالما پڑتا ہے او دے بارے سلطان باہو بولیا ہو راجی اجا بول سبھان لو ساڈا بی باہ فرمان سے زبانی کلمہ او یارا ہر کوئی پڑدا جے زبان کلمہ یارا ہر کوئی پڑدان کوئی او جے کر کلمہ او یارا دلوں پڑھی ہوئے زبان ہل نہ ڈوئی او پر جنل کرنل میں کیا پوچھ آتا یہ دس میں نماز بھی پڑھنا واقع بھی پڑھا رات میں قاری غلام رسول پڑی ہے ماہ پڑھیا ہوں سارا کچھ دین اپنا پورا کرنا وا ہوں. ہوں مرشد کی مرشد کی لڑ ضروری آنا کیوں میں آستے جڑا تنا پیا دین پورا کیتی بیٹھا یہ ہوئی تیری کمی ہے جی مرشد بابا فرید وی نہ بھی کدی نہ آلور دمشا آخ دے اصا کھ نہیں کر سکے اصا نسا گنہ کار مولا کچھ نہیں کر سکے تار نمازا چپڑیا نی उधरों कुर के निदान भावे लगा खला पता नहीं जे तैन फरोल किफर खिलावन लेकिन चंगी तू समझी खलाव दीन पूरा की खलावान यहड़ी मुरशद की जदों कामल मुरशद मिल जाता है फिर हर की अपनी ऐप लगती है سیا دے بے وقوف کی نشانی ہے آپ نو سیا آ سیا نشانی ہے آپ نو بے وقوف ہاں نیک دی نشانی گناگار گناگار کی نشانی جاسی نا بےمان بندہ وہ سمجھے گا ایمان والا میں جہاں اسی ایمان والا وہ ہمیشہ اپنے ایمان بارے سوچے گا یار پتا نہیں حضرت فاروق آدم پوچھتے ہو معلوم ہوا جا کا نہ کسر آپ کامل میںنگیا تینل کیوں جو میاں شیر ربانی فرمانے سن لیو اللہ بندہ صاحب زادہ نہ بنا خزین کتاب حالات شریف لے گئے اپنے دادے پیر مکان شریف انڈیا ہندوستان چیر در آکڑ کے بیٹھا سی آپ گزرے فرمان لگے بے لگی ہو کیونکہ فکیر سر نہ فکیر حق کہ روک دیں आए फकीर की निशानीर कौन नहीं ना उन्हें सच मूहब ने फरमान लगे बेली रब बंदा बना साहबजादान ना बना क्यों आप जान देख जहाजादगी आ जाती है وہ پھر خدا کا شریق بن بن ہے ہر برائی کردہ ڈرین بن گیا ہل بھی جو کر ہیں. اے نہ آ کر بندیا توں کاسمی پانا میں آخری وے گا گار باپی نہ آخر گے نتری میں کن کن سنیا نے گل میں گلیا صاحب سچ آ کے واقعی رب صاحبزادہ بنا پر بندہ بنا پر صاحبزادہ کیوں جو ساحبزہ بنتا ہے تو بندہ نی لگا کیوں میں رب شریق ہاں میں اسلام کوئی سبزہ نہیں اسلام صرف امل جاوا سب کر میں مرضی مروڑی جانا دوڑنا چلیا فاروق آزم کی گل سنا حضرت ہوزیفا بن جمان فرما نے میں حضرت عمر بن خطا کوڑ گیا. دیکھے آپ کو کھول گیا ویخ فکر مند بیٹھے رہے جی پریشان کوئی بندہ بیٹھا ہوں دے. پریشانے میں کوئی برائی کرم کر میرا احترام کر دیا جان کے کرو کوئی نہ منع نہ کرو میں اس فکر بیٹھا وا میری قوم انج دی انی نہ بن جائے این نہ ہو جائے جو مرضی میں کی جا من ہی نہ کردور سنو بھی امر نکردی نے امر بن خطاب اللہ دی کر سمے اگر تق داہ ہٹے گا اصل تینوں روکا گے اگر نہیں روکے گا تلوار مار کے تیرا سر ونڈ چھوڑا گے یار کوئی ہیا کر میں دوسرا خلیفہ وا میں ادی دنیا دا بادشاہ میں نبی پاک سرکار دا خاص یار ہاں تم میری بےزتی پکر نہ عمر پاک خوش ہوں خوش ہو کے فرما بو نی ادا وجہ جتو فرمایا سب تعریفوں سل نے جی میرے یار انج دے بڑھائے جی میں ٹےڑا ہو جاگا مینو سیدا کر چھوڑ گے سورے پیر نے میں میری فکر لگا بیٹھا میں غلط کام کرا جا کو فرمان دے دے فکرے ہو جائے تو سر لوگ چکلا گرج رکھی کھڑا ہے جو مرضی کی کڑا ہے نہ واجب خدا کا پتا ہے نہ فرض کا پتا ہے ہاں جی جو مرضی کی جائے کوئی ووٹ لڑی جائے یہ مری جائے جو مرضی کیا کہ لاہوری اقبال فرماندا فرماندہ گرج بت ہے جمع اد میں جما مولا علی نہی پیچھے چلے تو نہیں کی راہ چڑے تی سونے فرمائی بہا بار سورت میں پیا میں یہ کلمے پڑھنے والے تین قسم دے منافق بھی پڑھتا ہے پڑھتا ہے جیسا سا کلمے چل دے نہیں پرہیزگار بھی پڑھتا ہے سو دا اچھا جی قتل جنت تر گیا اصل نہ قتل کریے وہ سو کر کے جنت گیا سولہ یہ ہوں واقع سن کے نتیجہ کٹی کڑا گنا گنا چھٹی نہ جن مرد گنا کر گے تاکہ کبرخ چل رہا واقعہ بائی سو قطر لا بنا کر دریر دریر کہا گنا ایسی عجیب بےمان قوم بن گیا گنا چھٹی لبنی قرآن ہدیشہ جانگریز کا ہر منصوبہ سڈے ملا قرآن ہدیش کا پردہ وہاں کے جائز کرتے قوم ای لگی پی قرآن میں جتنے جانور انہوں نے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر یہ صرف موٹا تگڑا ہے ٹھیک ہے جانور بس یہ نہیں حلال آیا یہ نہیں دیکھنا ویج سدے مفتی بیچن جنڈے بکرے رہنے آگریز جو سودا دینا ہے نا جو دن ہے یہ منگتے نے بھی دنیا واہ چلتی ہے کہ نہیں دنیا چلے چل گی کہ نہیں عیاشی ایاشی کہ نہیں مودی جنازے تو کپڑ تک سکولی کپڑا مرن والا جا دا میں سکولی جنازے میںرو پتا نماز چار اکا نماز پہاڑی چلان پڑیا جیجے چلان تو تیزی چلان میں چپ کر کے عملہ نے بھائی यारू जना नहीं दसाई राज दसना क्यों राजा बोझपुरी तू खड़ोता एडा जहीन बारियां दुआवाद हो जाओ बलो मैं हूं तो सामने दुआवा पढ़ना मैं फिर इतलो हाथ खड़े करो कि नहीं है جن آ جنا یار وہت کر گیا کرو یا جی جنادہ نہیں آ جائیں سامنے پڑھنا ایک بار پھر بعد مینو سنا چاش ہفتہ ہفتہ لگ جاتا نماز جنادہ دیا دعو یاد کردہ اس سوچا دسوچا کہ دسیا ہی نہیں ماڑ بھی میں پاگل کتنے کرنا توکھا ہی دے مین آ میں اپنا پڑھ کے ٹر جاگا گھر دے گا سجڑا یہ بچرخانہ دے ڈاکٹر یہ نہیں و ہر مے ہلا لے قرآن جے وے ہر جے وے کوئی نہ اگریزاں طرفوں سودا آیا تے مفتیاں مہر سائنس قرآن میں کیا بئی مان آج سائنس قرآن نکلی چکلی آج قرآن نالیاں نرل اللہ बीमाना टीवी ट्राली अठ हजार ट्राली पै पिलाफ चढ़े ने मोबाइल लेने मोबाइल देते कवर चढ़े होंगे पर कुरान रुल फिर ते अखबार लिखे टोटे कुरान दे या रावी या रूड़िया देते कोई नेगढ़ ही नहीं इंग्लिश हर किसी के सीनियर दे چڑیا مختلف معلوم ہو جائنس قرآن ویچ نہیں آئی سدا پیر میرے لیے تاجدار گولڑا فرمایا سائنس جو کچھ غیر باب نے فرو جے جباب آم ہوت شریعت دی جاوے گی اج تو سال پہلو میرے پیر نے جو گل کی دیئے مرشد کا بولنا رب کا بولنا سی اج سامنے آیا کلائی اج دے گھروں بھی شرہ نکل گئی آئی پیر دے گھروں بھی شرہ نکل گئی آئی مردے زندہ کرن والے پیر کوئی نہیں رہے ہوں الٹا زندہ مارن والے رہ گئے خدا پر اتنے قرآن دا کوئی حکم دنیا کے کسی نکل نہیں پہ سمجھ رہے سیتان چو نکلی قرآن چو نہیں نکلی قرآن خل کے عظیم عظیم خلق عظیم جو نہیں نکل سکتا قرآن ویس نہیں نکلی قرآن و شیر ربا نہیں نکل آئی جابا فری دا ہجویری بنیائی متا بہی ازوا جمیبا اصا کافران جو سمان دتا ورتن کا اس سمان و اپنیا اکان اٹھا کے نہ وے جب دے مال کاف لے سن حدیث چوندے اللہ دا محبوب اکھاں مبارک تک کپڑا رکھ دے سن تاکہ کافران کا مال دے اللہ دے, دے, دے مال دے ولے ویٹن نہیں درانگا وہ اجاشی کے میں دے گا وہ چرم کلم بم وجے لاکھ مسلمان مرے تھلے قرآن سڑے تھلے مسیح نگ جان ان لانت قرآن وی آ سکتی سیتان و آ سکتی ہے وہ قرآن ود کے جا سو قتل گل سمجھا چاہے ڈاکٹر نو نہیں حضور کر دے ساں پوری جب آرے جب آرے اس قوم کی بد بختی ادیسا پوریا پڑتے نہیں سنتے نہیں نہ اگوں جانتے نہیں پوری آتیس ہے کیو جنار ہو شاہتا سلطانی ہاں جی سدکے سدکے اس قوم دا بابا کیوں پٹا نہ ہاں انہوں دا پٹھا باہن والے ایسے تھار کٹے ہوئے تین بیٹھے बठा गोल करने वाला एक होती है दिमक दिमक जान दो शौक श्योंक लगती है एक हि हों कौन शौक लगती है हमेशा उत्तो उत्तो पता लग जा बी खबी है प्या वह बंदा हाथ न छाड़ छद्दा है कौन लगद ओ पता लगता है पूरी मंजी दल बुल قوم نو لگے کھڑے نے نو پتہ ہی کون بھی سال لگا کی کھڑا ہے پتہ ہے تھلے بلال بول دے سمجھ نہیں جی لگی میری گل تھی نال بولو سبحان اللہ ہوں سن سو قتل آڑا دا پہلا تھوڑا جا واقع خلاسا کٹ کے 99 قتل کیا اگوں گیا ایک راہب کو پا کے بیٹھا جنگل عیسائی کا راہبا میری معافی ہے پریشان ہوا نہ یار میں قتل کر بیٹھا کی بڑی میرے پریشان ہو کے پجیا پھر د کسی آخیا فلانے جا کو پہنچیا میری بخشش ہو سکتی کہ نہیں میری توبہ ہو جاوے گی کہ نہیں وہ اگو جہل سی نے جہل والا ٹو ماریا آدھا تیری کوئی بخشش نہیں انہیں آخیا بخشی کا تے نہیں مڑے نو مار چھوڑا چسکا جو پچھو ننانوے دا چسکا بیا خلا سی اگلا مار کے سو پورا چا کی ط ہے لبدیاں خبر ہوئی فلانا بیٹھے پوچھا گا صحیح دسے گا جا پہنچا میری بخشش ہو سکتی توبہ ہے انہیں آخیا مایوس نہ ہو, کر ہو سکتا ہے رب قبول فرماوے پر تینو ایک میں گل دسنا آدھا کی कहना अपने पिंड च वापस ना जावी तेरा पिंड बुरया संगत भवेगा तेरी तौबा टुट जाएगी मुझेगा फलाना पिंड नेक अल्लाह के नेक बंद पिंड ग्रां तुर जाओ ताकि तेरी तौबा कायम रह जाए सचे इरादे सर तौबा सची करी फिर واسطے اپنے پنڈ واپس نہیں گیا اتوی پل پی رستے وفات ہو گئی سونے ربو لے فرشتے آداب والے بھی گلے رحمت والے بھی آ گئے اداب آ گئے رحمت آخش آئے پاس کچھ دے اداب اداب پاس کچھ دے آخر جدو دونوں فرشتہ آپس جگڑا ہوا شریف دیوا مولا فیصلہ کب فرما ہے زمین ملو تو چلو سبح زمین پاسے دے پاسے والی زمین وہ کٹ دیکا والے پارسے پاسے دی دی زمین ملن لگے رب و دا شری دے دل دی توبہ جو سچی ویکھی مہربان رحمت آئی ان جڑا پارسا سی اس پارسے والی زمین نٹا چڈیا ہوںک سجنا اللہ تعال نے اتنے اپنے کمال رحمت کا اظہار فرمایا ہے رحمت آکیا سامنے لے کی لا ہو تاکہ کوئی مایوس نہ ہو جائے اس واقعے تو بندہ اے نتیجہ میں جناب عقیدہ اتنا کے کری ہاتھی نظریہ نتیجہ پہ کٹ دتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں مایوس نہ ہویا جے جہیں گنا کر भी नहीं देगा साबा होनी नहीं ना ना तोबा तूसा करे نتیجہ یہ نہیں کہ گناہ کرو بخشیچو نتیجہ یہ کڈنا توبہ کر رہا پریشان ہے کی کر بیٹھا پھر وسیلے لبدا فرد بجیا ہے توبہ ایڈی سچی جو اپنا پنڈ چڈ گیا جلی دنیا ایک منے ویکھی کڑی ہوں پاسا وکھاو بولو چاہتا ویجا پاسا وے, وے نا صحابی سنا سنانا بخاری شریف چدرت بوڑھا فرماندے اص چر گئے خیبر دی جنگ دے نبی پاک بھی نہ سن سونا چاندی بالے غنیمت ہتھ نہیں آیا صرف کپڑے کچھ سمان آیا سمان کپڑے لے کے فوج دا کافلا نبی پاک سرکار دے لگاؤں دے رستے دے رفا بن زائد ملے رفا بن زید ملے نے انہاں حضور ہزور دی بار گاہ ایک کالا غلام پیش کیا جو کرا جی گلام ایک ہزوری بو ہرا فرما رہے اصل وادی خوراک پہنچے جدو وادی کورا و پہنچے اہی غلام حضور پاک سرکار اونٹنی پاک دا کچاوا اتار دیاں اتار دیاں تیر وجہ شہید ہو گیا کسے دشمن کا فردہ? تیر وجہ شہید ہو گیا وے. حلی اللہ جنت مبارک ہو فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں کی مطلب یہ جنت نصیب نہیں ہوئی مبارک نہ آخو ہجی بل نفسی بے جد ہی ذات دی جی ہاتھ چ میری جان ہے آخا فرما رہے نے ذات دی تیج ہاتھ میری جان اس اس شخص نے, اس اس نے جناب مالے گنی غنیمت تقسیم ہون تو تقسیم ایک چادر چاہ لئیے میں کھ رہا وا وہ چادر شولہ اگ دا بن کے یہ اگ دولا بن کے لبیٹی کھی ہے چلے آن سو قتل بندیاں دا ویخیا ہی ادھر ایک چاطر نے ادھر صحابی سارے زمانے دبدال روی سرور دے چھوٹے دے صحابی مقامے پیروں کی ٹاپ نہیں پہنچ سکتے اس شان کا ہوں صحابی چادر چادر مالے گنی مت دی چائی تقسیم ہو حضور فرمان نہیں او چادر شولہ بنی کئیے اچھا سو قتل ویک کے دے قتل چھٹی لڑیا کم وقت اچھا یہ نہیں ویکیا یار صحابی کو ایک کم ہویا ہو چادر بغیر تقسیم تو چکن والا تو وہی چادر اگ دیں کڑی فرمائی نے اچھا آل سارے زمانے دے تو جنہ دی شان وی ایک گلتی اے سزا ملتی پی ہے باہیں سزا وہ لما وقت نہیں ملی حضور دی برکت ہزور دن دی برکت نیا انہوں نے وہ شولہ بنیا اے حضور نو خبر صحابہ نے دتی اے عرض کی تھی کہ مبارک جنت نبی نے ہی خبر دے دیتی کہ انہیں چادر چاہیے وہ خبر ہون ہونے چادر واپس ہوئی جدو حق واپس ہو گیا ان دسو ایک صحابی تے مقام کا بندہ چادر تبے آخر ہے मैं कि कुछ की फिर यार अफसोस मैं तूज लगी साढ़े दावे पहुंच किए ही यूदियाली सोच साहबी नपलिया सू तू मैं चौखे लगने हमारा झाती मार आप की, की कुछ नहीं बैठे हा کچھ کی, کی بیٹھا سچی بولیا جی کن حرام کا بانا کر چی جس قوم دا سفر بھی لانت تو خالی نہیں یہ قوم آتی ہے جنت ہماری ہم جنت کے داتا ہمارا ہم دا کے جڑے سفر کرن تے لانت تو بغیر نہ ہو جنان دی تعلیم تے لانت تے کفریات نری ہو سکول دی کتاب میرے کو پی ہے یارویں یارویں انگلش ہے اللہ تعالی کے بچے خالد بک ڈورڈ انگلش خالد بک ڈپو سو پینتی لکھا ہے نو ذالک اللہ تعالی کے بچے کالے آدمی اور گورے آدمی ہوں ایمان نال سے جوڑے آن ایک حضرت عیسیٰ نو رب کا پوت آخر ہے سکولی کنجر تارے بندے نو رب کا پوت جج واقعی لگ یہ بالکل ٹھیک ہے سکل تو بغیر جج نہیں لگ سکتا اس کوئی شک نہیں میں کہ سکولوں بغیر جج لگ جانا ہے لیکن میں یہ بیان بھی سکول بنانا جنت نہیں جانا جی جی جج بن جانا ہے جی ادھر منہ دلانت لکھی ہے جج بننے ایتلانت کی گل ہے نا دے نصیب سڑے ہیں دے سڑے نصیب نسیبان یار ویکو نا آخر اللہ رسول کا دشمن جو بنے جج اللہ رسول دشمن آخر کیوں جج نے قرآن نال فیصلہ کرنا یا انگریز نال وہ کنجر خدا رسول کا دشمن نہ ہوا جا رب رسول کا دشمن ہے وہ سڑے نصیب نسیبان لائے یا خوش نسیب ہے بولو بولو میں جندار تین بٹھے یہ نہیں بن سکدا سکول تو بغیر لیکن میںرام جی کتے رب دے بارے کوفر پڑھ پڑھاو یہ حکومت جہا جی یہ جنا کتاب لکھوائی وہ کافر وہ جنا بورڈ بہ کے کٹے لکھیا او کافر جیڑی کمپنی چھاپیا او کافر جنا اگوں خریدا او کافر جہے بیچن کافر وہ جڑے پڑھن جگوں نسل ہر نکاح انہوں نے رہ کوئی نہلاک ہوں ایک یارویں کتاب نے دس کن لانت دے کے جہنم پہچا چنیا خرچ چکے اجاڑ سڈے پہلی تو لے کے میں فتوا دیتی فلم سنا چاہیے بال سکول ٹی وی او غیر مسلم لوگ مسلمان نہیں شرط رکھی ہوئی نہ آیا زلی ہو کے جاوے گا تاریخ نہیں لبے گی میرے کو پیر آ بیٹھا اس پیر میں دسو شنازہ پڑھ سکتے ہو شیا خدا دے بچے آخ د جے کافر بچے خدا دے بچے کھڑن بنا بندیا جنازا جا پڑھ سی اس کجر دا اپنا جنازہ راہ سی میں کیوں پڑھا جی تیا دا جنازہ نہیں پڑھ سکنا تو میں نہیں پڑے کفر کر کے جنتی بڑی کھڑی کیوں جنت خالہ نے بنا ربت ہاں کفر فسکو فجور لبی یہ ایمان نال لب تے عمل سالے لبدی میں تم دسا صحابی چادر پچھوں کر نیتا بنی اسرائیل دا بندہ سو قتل دونوں دے راز میں سمجھا چال ادھر سو قتل والے توبہ رب سونے کمون فرما کے سباگے پڑھائے توبہ ضرور کری گناہ تو بعد نہ ہو گئی تو ہوں یہ نہ سمجھی میری توبہ قبول ہونی نہیں بس میں ہوں ایتھے برائیاں چاہ نیکی والے پاسے آوا نہیں او دا دربار کھلائی تبا کرے کل تین نہ چڑ اج کر لے فضل مت فرما چھوڑے اتے توبہ دی اہمیت سیسو चादर पिछे नक्श किधरे दलेर ना हो जावी बुराइया खन जरूरतमंद ना हो जावी इधर फलन पे आया वादर के पिछे साहबी शान रख वाले नु फे लिहाजा تو ہوں کی کرنی ادھر مایوس نہ ہو بچی تو کری جدو توبہ کرے گا گناہ تو بچے گا خوف رکھے گا امید رکھے گا اللہ کرم کرے گا ایک نہ ایک دن معافی مل جاوے گی سبحان اللہ آئی ہوں گڑڑ خانے کے ڈاکٹر والی گل تو نہیں نا منگی کی تینوں پورے ہر حدیث چڑ کے سنا کے صحیح نتیجہ کٹ کے تیرے سامنے چ رکھا بے وقوف لوگ بیان کرن کر سہبے کاف کا کتا ٹر گیا ولییا نال بخشیا گیا مڑا پا کلواں گے مطلب اب جو مرضی کر گے اک دربار کی چھیری لوگے دی دال کھاگی سچائی نتیجہ گلت کٹیا جاتا یہ دی نتیجہ کی ملتا ہے نتیجہ یہ ملتا ہے سجنا جو کتا اے کہ वलिया मगर चलिया पक्की लाई खाली लंगर खा के नरस नहीं गया लंगर खा के टुर नहीं गया टुर के ते फिर जनाब जी तय मैं वागो फिर खोती बोर्ड थल्या आ खलोवे ना ना क्या वे कारूहे से बै गया वे। وہ سو گئے نے وہ جاگتا بیٹھے پر سجنا جنہیں رب کا ملیا لا رجاری لا چی ہوے جو بلیا تو دور ہوئی نہ کی مطلب ولی جو آخر وہ پورا کرتا جائے ولیاں تو دور نہ ہوتے کرم ہو جی پرال کھی ولیاں جو فرمایا گلا ہی خالی دال کھا دی آخیا آ, آ گئے کوئی اتوں جک کے لے آتے ہیں کوئی اتوں جیباں کٹ کے لے آتے ہیں کوئی جناب کی کشر پکڑتے ہیں دربار کے اتنے میں سجنا ہاں اتنے نالی گل سمجھا چھوڑا جو لیکن اچھا امل بھا شراب کریے نہ کریے نہ کدی کیوں اس واسطے او او کوئی شراب نہیں تیرے میرے تی سپارے ربان آیا بیائی کلمہ شریف صحیح سوچ دعا کر اللہ تعالی فدینے کاجدار کا سب کا ساری ہدایت ہدایت ساری ہدایت سی راہ ماند یہ شک نہیں اللہ کے فکیر جی محنت کر گئے انہوں نے فیسٹ جاری رہنے سونے محنت کر گئے نا فیض جاری رہ لیکن یہ نہ سمجھی بھی انہوں کا فائد ان جاری رہنا بھی اصل شرح کے خلاف چلنا ہے تو انہوں نے بچائی رکھنا یہ نتیجہ نہیں کرنا ہوں جی ہوں پیر میں تر ویر دے پیر دا فردے کا فر دیکھو ایک منٹ ایک منٹ ویلی پیر وے سنو وہ کفر تو بچا منٹ کفردگی کفر تو بچا شکول ٹی وی ووٹ تو بچا ہر یہودی والے کام تو بچا پی نہیں تو, تو, تو تبیرے، تبیرے، کیوں شیر بانی ووٹ لڑے گا میرے ربانی دے کول ایک مولوی فادر آیا مولو فادر مولو فادر سی میں نوکری کرنی ہی. کوئی صحیح تھوڑا بننا وہ فرمایا جدو سکول ان لگے گا بولی بولے گا کپڑے پا کام کرے گا سی بن جاویں گا خیالی پلا تھوڑے پک دے میاں صاحب کی تکریر میرے کو پہ تکری شیر ربانی دیاں ایمان دسو اللہ دلی بھی نگاہ ویخ مول فاضل کا کوس کر سکول چ لگے تو میاں صاحب فرماؤ بن نہیں جا کورس کر کے تھلو یہ کرے پورا لگے بھی یہودیا بنتے کھنٹ لگی دوائی خدا جی ماں کی رکھ کر کیونکہ ترقی جی ہر دجے بند شرگی ہوں میری نق چمر اور, اور میں بڑا اور تنگ کرنی لگتی ہے کھاد کھاد نہیں کھاد کا فیض ہے کالا جرخا بلڈ پریشر ایک بماری کوئی ہوبارک ٹی بی شریف ہو جان دماریاں لگتی ہیں تاں کر کے کھاد د استعمال تو پہلو اگر کوئی مائی دلال بیماری بخا دے پی